اور اسی کا دوسرا نام مثال بھی ہے عین کلمہ میں ہے تو اس کو معطل عین اور اسی کا دوسرا نام تمہیں ہو تو اس کو معطل نام اور اسی کا دوسرا نام جی تو اب تک ہم نے معطل فا یعنی مثال کے فائدے دے اور موت آج ہم معت اللہ کے بارے میں کچھ قاعدے پڑھیں گے صفا نمبر نو علم و صرف تیسرا حصہ صفحہ نمبر نو سب سے پہلا قاعدہ اس قانون کا نام ہے دعیہ کا قانون نام میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو ایک تو اس قاعدے کو یاد رکھنا آپ کے لیے آسان ہو اور دوسرے یہ کہ جب ہم دوبارہ کہیں تعلیلات کے درمیان میں اس کا ذکر کریں صرف اس نام کا حوالہ فلاں قاعدہ ہے قانون پڑھا یقولو وغیرہ جی تو اس قدر کا نام کیا ہے دو کا قانون چلنچے اس لفظ کا مصدر ہے دعوتن کے مقابلہ میں ہے دال عین وا اس لیے ناقی سہ موت اور تو اس کا ایک دعا ہونا چاہیے کمادہ وہ ہے لا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہے اور اس سے پہلے وا کو ماقبل والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا داع بن گیا کون سے قانون کے مطابق کالا والے قانون کے مطابق کہ وہ بھی قابلہ سے کیا ہو گیا تھا کالا بس میں آئی قولا سے کالا ہو گیا دعا. یہاں بھی واؤ الف سے بدل گئی فعلا اس کی ماضی مجھول کا وزن ہے فعیلہ لہذا داوا اس کی ماضی مجھول کیا آئے گی اصل میں کیا ہونا چاہیے دو لیکن ایک قاعدہ ہے کہ جو واؤ کسی کلمہ کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو اس سے پہلے حرف پر کسرا ہو تو اس واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں دیکھیے یہاں دوڑی وا ساری باتیں پائی جا رہی ہیں کیا مطلب کہ کلمہ کے آخر میں واؤ ہے اور اس پہلے عین ہے اور عین پر کسرا ہے اور ہم نے ایک قانون پڑھا ہے کہ واؤ کلمہ کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے حرف پر کسرا ہو تو اس واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں لہذا اس قانون کے مطابق ہم نے واؤ کو یا سے بدلا ہوا دعیہ دعیہ اصل میں دو تھا کیا آپ ادرات تک میری آواز پہنچ رہی ہے جزاکم اللہ واؤ کلمہ کے آخر میں ہے اس سے پہلے کسرا ہے زواؤ کو یا سے بدل دیا اگر آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے زمہ ہو کلمہ کے آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے جیسے اس کی مثال ہے مثال کے طور پر ایک مصدر ہے رضوان جی کیا مصدر ہے رضوان آپ حضرات یہ بتلائیے کہ اس میں حروف اصلی کون کون سے مادہ کیا ہے اس کا میں یہ اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ آپ کو قانون سمجھنا چاہیے یہ یہاں پہ حروف اصلی کون کون سے ہیں عجیب اتفاق ہے اور شاید حضرت مفتی صاحب کا وقت شروع ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر یہیں سے بات ہم دوبارہ شروع کریں اسی حضرت کیا آپ کا وقت نہیں جزاكم الله خيرا جی بالکل صحیح اور, اور واؤ بہرحال ہمارا وقت چونکہ اختتام کو پہنچ چکا ہے تو انشاءاللہ یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ